لئیکم و افو بِعَهْدِي أُوفِ کم وی فرحب صورت البقرہ آیت نمبر چالیس کی تلاوت کی گئی ہے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا اور صرف مجھی سے پسٹرو یا بنی اسرائیل از کرو نعمتی اللّی عن تو علیکم اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو گونہ گون نعمتیں دی ان کی ہدایت کے لیے بڑے بڑے انبیاء اور رسل بھیجے ان پر کتابیں نازل کیں انہیں فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی زمین پر بادشاہت دی پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کیے ان کے کھانے کے لیے من اور سلوہ اللہ رب العالمین نے اتارا اور اس کے علاوہ بہت ساری نعمتیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, زمانے کے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزرا تھا نعمتی اگرچہ لفظ واحد ہے مگر جنس مراد ہے جس میں تمام نعمتیں شامل ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ الدخان میں ارشاد فرمایا اور بلا شبہ ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا اور سورہ آیت نمبر تیس میں ارشاد فرمایا بنی اس بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ مح اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو زلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی اور سورہ بقرہ آیت نمبر پچاس میں فرمایا و از فروق نہ بکم البح اور جب ہم نے تمہاری وجہ سے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور سورہ بقرہ ایت نمبر 53 میں ارشاد فرمایا وا اذ اتینا موسی الکتاب والفرقان لعلکم تهتدون اور جب ہم نے موسی کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز عطا کی تاکہ تم ہدایت پاؤ اور سورہ بقرہ ایت نمبر 56 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد زندہ کیا تاکہ شکر کرو اور سورہ بقرہ عائد نمبر ستاون میں ارشاد فرمایا وئی کم الغ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ستاون میں ہی فرمایا وئی کمن اور ہم نے تم پر من اور سلوہ اتارا اور فرمایا فل فجا رتمین حسنت عشرت عَيْنَا تو اس سے بارہ چشمے پھوٹ نکلے اور فرمایا اللہ رب العالمین نے سور مع نمبر بیس میں قومی اللہ علیہ کم نعمت اللہ علیہ کم از جالفی کم امبیا او جال کم ملو ما لم احدا من اور جب موسا نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو جب اس نے تم میں انبیاء بنائے تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تو اللہ رب العالمین نے مختلف مقامات پر اپنی نعمتوں کو جو بنی اسرائیل پر کی تھی میرے محترم بھائیوں اور بہنوں انہیں یاد دلایا ہے اور قرآن میں بے شمار مقامات ہیں اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد کیا تھا کہ اگر انہوں نے اللہ سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کیا تو اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا اور میرے محترم بھائیوں یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ واضح فیصلہ ہے ان تنسر اللہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا سورہ بقرہ آیت نمبر 63 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّور خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُو مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تتقون اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ یعنی اللہ کی وحی اور سورہ بقرہ آیت نمبر تیراسی میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وقول اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا سورہ بقرہ عائد نمبر چوراسی میں خز مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ تم دیا ری کم ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ تم تَشْهَدُونَ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود شہادت دیتے ہو اور سورہ آراف آیت نمبر ایک میں اللہ کا فرمان ہے کیا ان پر کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے اور سورہ نساء آیت نمبر ایک میں ارشاد ہے وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا اور اسی مضبوط عہد کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا سورہ مائدا ایت نمبر 12 میں والا قد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا قرضا حسنا لأكفرا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار فمن کفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل اور بلا شبا یقیناً اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان میں سے بارہ سردار مقرر کیے اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے اور انہیں قوت دی اور اللہ کو قرض دیا یعنی اس کی راہ میں خرچ دیا اچھا قرض تو یقیناً میں تم سے تمہارے گناہ ضرور دور کر دوں گا اور یقیناً تمہیں ایسے باغوں میں ضرور داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا اللہ رب العالمین نے بہت سارے میرے محترم بھائیوں احسانات جو بنی اسرائیل پر کیے ان کو ذکر کیا کہ اللہ نے من و سلوہ دیا اللہ نے ان سے عہد دیا اللہ نے ان کے لیے کیا کیا, کیا کچھ نعمتیں مقرر کیں لیکن انہوں نے ہر جگہ پر اللہ کی نافرمانی کی یہاں سے بنی اسرائیل کا تذکرہ یہود و نصارہ کی خباستیں اور سب کچھ انشاءاللہ آگے بیان ہوگا پھر ان کی سزائیں بیان ہوں گی اللہ رب العالمین نے یہاں پر بڑی تفصیل ذکر کی ہے آیت نمبر چالیس میں اور اس کی تفصیر میں یہی چند آیات ہیں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ بھائیوں اور بہنوں کو عمل کرنے کی سمجھنے کی قطح فرمائے اور قرآن کو ہمارے دلوں کا نور اور روشنی بنا دے وہ آخر ان الحمد رب العالمین والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ